وال قد اور اور ہم نے بھیجا موسا موسا علیہ السلام کو بھی آیاتینا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ سلطان مبین اور واضح غلبے کے ساتھ شعیب علیہ السلط وسلام کی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی نمونہ ہے موسا علیہ السلات وسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور روب اور دبدبا عطا فرمایا شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی کہ جو ملک میں کمزور ہوں وہ کس طرح قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کریں تو ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ایک عبرت ہے ایک نصیحت ہے ہر نبی کی سیرت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے وہ سلطان مبین واضح غلبے کے ساتھ الا فراون و مل فرعون کی طرف اور فرون کے سرداروں کی طرف حضرت موس علیہ السلام کا ایسا روب و دبدبا تھا کہ فرعون آپ کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا فتباؤ امر فرآون پس قوم کے سرداروں نے فرعون کی باتیں مانی وماں امر فراؤن ابھی رشید اور فرعن کی باتیں درست نہ تھیں یا قدوم يَوْمَ ملکی آمتی چونکہ ساری قوم نے فرعن کی باتیں مانی یا تو جہنم میں جائے گا تو آگے فرعون ہوگا اور پیچھے اس کے پیروکار ہوں گے یا قدوم ہوں یوم قیامت کے دن فرعن اپنی قوم کی قیادت کرے گا جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف النار پھر فرعون ان سب کو لے کر جہنم میں جائے گا وہ بسل اور وہ جہنم کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا ہے اللہ ہم سب کو جہد کی آگ سے محفوظ فرما کیونکہ اس میں فرحان کا ذکر ہے لیکن نصیحت ہے مسلمان کے لیے بھی اگر ہماری وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے تو جب تک وہ گنا کرتا رہے گا اسے بھی گناہ ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر ہم گنا کرتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمارے تک محدود رہیں کسی کو گناہ کی ترغیب نہ دلائیں کسی کے سامنے گنا کا اظہار نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی اس لائن پر چل پڑے اور جو ایسا ہوگا جس نے گناہ جاریہ کیا تو جب وہ جہنم میں جائے گا تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور سب کا گناہ اس کے سر پر بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی جیسے سارے قاتل قابل کے پیچھے جہنم میں جائیں گے اور سارے قاتلوں کو قتل کا گنا ہوگا اور سب کے گناہ کے مجمعے کے برابر قابل کے نامۂ عمال میں بھی لکھا جائے وہ اتمو فی حادی اور اس دنیا کی زندگی میں ان پر رکھ دی گئی لعنت وہ یوم القیامہ قیامت کے دن بھی ان کے لیے لانت ہے سرف دل مرفود یہ بہت ہی برا بدلہ ہے جو انہیں ملے گا لال کمن امبا یہ بستیوں کی خبریں ہیں نہ عَلَيْكَ ہا کو ہم اسے آپ پر بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ کھڑی ہیں یعنی ان کے خندرات موجود ہیں اے لوگوں تم جا کر دیکھ سکتے ہو وہ حس اور کچھ کٹ گئی ہیں یعنی جن کا وجود مٹ چکا ہے لیکن تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں وما غلم نہ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا ولا کن غالم ہوں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے گناہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِيهَتُهُمْ آلِيهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ من شَئِينَ تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا وہ پوچھتے تھے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكْ جب تمہارے رب کا حکم آیا غَيْرَ تقبیب اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا اور یہ بت عذاب سے تو کیا بچاتے انہیں کوئی بھلائی تو کیا دیتے ان بتوں نے انہیں ہلاک کر دیا ان کی ہلاکت میں اضافہ کیا اگلی آیت کریمہ جس طرح آپ غور سے سن رہے ہیں مزید غور سے سنیں یہ آیت گریما ہلا دینے والی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر غور نہیں کرتا اور گناہ کیے جا رہا ہے اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا لیکن انفرادی پکڑ اور گرفت ہوتی ہوئی ہم دیکھتے بھی ہیں کدال کا اخذربی کا ادا اقد القرا وہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو جب بستی والے گنہگار ہوں ان اخذ علی من شدید بے شک اللہ کی پکڑ شدید دردناک ہے ان ربی کلا شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان نہ پیز علی آیا بے شک اس میں نشانی ہے لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے ان واقعات میں اس کے لیے عبرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں رالی کا یومم یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے لہناس اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے وہ غالی کا یہ وہ دن ہے جب لوگ حاضر کیے جائیں گے اللہ اکبر لوگ گناہ کرتے ہیں گناہوں پر پکڑ نہیں ہوتی ڈھیل دی گئی ایک وقت تک پھر موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی دنیا کے اندر بھی پکڑ بسا اوقات آ جاتی ہے ومان و اخیر اللہ اجلیم <مَّعْدُود> ہم تو ایک محدود اور مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں ہم تو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں یاتی کل بروز قیامت جس دن وہ دن آئے گا لا تکلم اللہ بھی ازنی اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا فَمِنْهُمْ ہم شکی یوں اس دن بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض لوگ خوش بخت ہوں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ بد بخت کون ہے اور خوشبخت بخت کون ہے فرمائے جس کا دل سخت ہو نصیحت کا اس پر کبھی اثر نہ ہو وہ بدبخت ہے اور جس کا دل نرم ہو نصیحت سن کر اس پر اثر ہو میں وہ نیک بخت ہے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے اور دل کو نور قرآن سے منمبر فرمائے لدین پس بہرحال جو بد بخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے لخم فیحا ظفیروں شہید اس جہنم میں وہ گدے کی طرح چیخنا چلانا کریں گے جیسے گدے چیختے ہیں ایسے جہنمی عذاب سے چیخیں ماریں گے اب سوچیں کہ اگر کسی پر کوئی کوڑے برسائے کسی کو زخمی کیا جائے اور وہ بھاگ نہ سکتا ہو تو کیسا چیختا چلاتا ہے تو ذرا غور کریں کہ جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہے فرشتے جو ہتوڑا ماریں گے وہ ہتوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ وہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کر ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے اگر وہ ہتوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے ایک روایت کے مطابق جو فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں ان کے سروں کو ایسے ہتوڑوں سے کچلا جائے گا کبھی ہم نے اشا فرمایا خالدین افیہ وہ اس میں رہیں گے ماں دامت واتو الا ما شاہ اربک جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا اتنا اور زیادہ رہیں گے اور اس زیادتی کی کوئی انتہا نہیں تو مانا یہ ہوئے کہ ہمیشہ رہیں گے کبھی اس سے رہائی نہ پائیں گے ان کا فعال الما یرید بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے وہ امل لوین سعید اور وہ جو خوش نصیب ہوئے ففیل جنتی وہ جنت میں ہیں خالدین فیح ہمیشہ اس میں رہیں گے ما دامت السماوات وات جب تک آسمان و زمین رہیں شاء ربک مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا اتنا اور زیادہ رہیں گے اس زیادتی کی کچھ انتہا نہیں اس سے ہمیشگی مراد ہے اقویر مجزوز یہ بخشش کبھی ختم نہ ہوگی فلا میریت مما یا با طے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں بے شک یہ اس بت پرستی پر عذاب دیے جائیں گے جیسے کہ پہلی امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں ماں یا بدو قبل یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے وہ انا لم وفو ہوں نہ اور بے شک ضرور ب ضرور ہم ان کے حصے کے مطابق انہیں حصہ دیں گے غیر منقوس ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوگی جس کا گنا جتنا ہوگا اتنا ہی اس کے لئے عذاب اور ہلاکت ہے